عرحمۃ اللہ, اللہ وبرکاتہ تمام سامعین برادران گرام خوران صاحب کو شیم وسین خاتعہ معاشر خطاب دعوی شریف میں سے درج نمبر پانچ سو چھیالیس ابلیغ ایک سو اٹھاسی